بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سيدنا ومولانا محمد و آله سيدنا ومولانا محمد و بارک وسلم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذل جلال و الاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض علوم کورس کے اندر عقائد کے باب کے اندر ہم بہار شریعت حصہ اول سے عقائد پیش کر رہے ہیں اور عالم برزخ کا بیان چل رہا ہے اس سے ہم نے سات عقیدے پڑھ لی ہیں اور آج آٹھواں عقیدہ پیش کرنا ہے عقیدہ نمبر آٹھ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں واپس لوٹتے ہیں وہ میت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ان کی شکلیں نہایت ڈرونی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں اور ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شولا زن ہوتی ہیں اور ان کی محیب ڈرونی شکل بال سر سے پاؤں تک اور ان کے دانت کئی ہاتھ جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے ان میں ایک کو منتر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں مردے کو جنجوڑتے اور چھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ ترخت آواز میں سوال کرتے ہیں من ربوں کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے ما کن تقول ہاگر رجول اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا رہا مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہجل ہے اور دوسرے سوال کا جواب دے گا دین ال اسلام میرا دین اسلام ہے اور تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا کہے گا میں نے اللّہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی بعض روایتوں میں آیا کہ سوال کا جواب پا کر وہ فرشتے کہیں گے ہمیں تو معلوم تھا تو یہی کہے گا اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جنت کی نسیموں خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا جیسے دلہا سوتا ہے یہ خواص کے لیے عموماً ہے یعنی قبر کا وسیع ہونا اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے اللہ تعالی جتنا چاہے گا ورنہ وسعت قبر حسب مراتے مختلف ہے بعضوں کے لیے ستر ستر ہاتھ لمبی چوڑی ہو جائے گی بعضوں کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے اور اسات یعنی نافرمان گناگار جو لوگ ہیں بعض پر عذاب بھی ہوگا ان کی معاشیت کے لائق ان کے گناہ کے لائق پھر اس کے پیرانے نظام یا مذہب کے امام یا اولیائے کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے اللہ تعالی کے فضل سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے اور بعض نے کہا کہ مومن آسی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا یعنی بعض ایما نے یہ فرمایا کہ جو عذاب قبر رہتا ہے یہ شب جمعہ تک رہتا ہے شب جمعہ آنے کے بعد عذاب اٹھا لیا جاتا ہے ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان المبارک کے کسی دن رات میں مرے گا سوال نکی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا جو جمعہ شب جمعہ یا رمضان المبارک کے کسی دن رات میں فوت ہوگا وہ نکیرین کے سوال سے بھی محفوظ رہے گا اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا اور اگر پہلے فوت ہو گیا تو جب تک اس کے پاس لوگ موجود رہیں گے سوال جواب نہیں ہوگا اور دفنا کر جب زائرین واپس آتے ہیں اس وقت سوال جواب ہوتا ہے اس وجہ سے ہمارے فقائے کرام نے اور بالخصوص امام محمد رضا فاض اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو میت پہلے فوت ہو اس کے پاس پڑھتے رہنا چاہیے اور بیٹھے رہنا چاہیے اور دفنانے کے بعد بھی شب جمعہ تک اس کی قبر کے پاس تلاوت کرتے رہیں اور شب جمعہ جب آ جائے اس وقت دعا کر کے بھلے لوٹ آئیں تو اب چونکہ شب جمعہ آ ہے اس سے پہلے سوال جواب ہو نہ سکا اور اب یہ سوال جواب سے محفوظ رہے گا تو ہمارے فقائے کرام نے اس عمل کو پسندیدہ قرار دیا ہے اور یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی اور ماہن فورن ہی بند کر دیں گے اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھا اور اب یہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کی کیسی بلائے عظیم سے بچا اور کیسی نعمت عزما عطا فرمائی گئی اور منافق کے لیے اس کی عکس ہوگا پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو ٹھنڈک راحت نعمت کی جھلک دیکھے گا اور فوراً ہی بند کر دیں گے اور دو کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اکمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ مان کر کیا ان کی شان رفی میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی اور اگر وہ مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا ہاں ہا لا ادری ہاں ہا لا ادری افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں کون تو اسماس یقول شیئن فاقول میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا خود بھی کہتا تھا اس وقت ایک پکارنے والا اسمان سے پکارے گا یہ جھٹا ہے اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندے اور بہرے ہوں گے ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل بن کر اس کو عذاب پہنچائیں گے اور نیکوں کے امال حسنا مقبول محبوب صورت میں متشکل ہو کر اس کو انس دیں گے یعنی امال بھی جو ہے نیک اعمال ہیں تو اس کے محبوب کی شکل میں آ کر اس کو انس پہنچائیں گے اور اگر برے اعمال ہیں تو بری شکل میں آ کر اس کو عذاب پہنچائیں گے عقیدہ نمبر نو عذاب قبر حق ہے عذاب قبر حق ہے اور یوں ہی قبر کے اندر نیمتوں کا ملنا یوں ہی تنعیم قبر حق ہے قبر کے اندر نیمتوں کا ملنا حق ہے اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں یعنی قبر کے اندر چاہے عذاب ہو تو یہ روح اور جسم دونوں کو پہنچتا ہے اور قبر کے اندر اگر نیمتے اور راحت ملے تو یہ بھی جسم اور روح دونوں کو پہنچتی ہے جیسا کہ اوپر گزرا جسم اگر سے گل جائے جل جائے خاک ہو جائے مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے اجزاء اصلیہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہیں یہ اجزاء اصلیہ برقرار رہتے ہیں وہ مورے عذاب و ثواب ہوں گے اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی وہ کچھ ایسے بریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو ادب ورنب کہتے ہیں کہ نہ کسی خرد بین سے نظر آ سکتے ہیں نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے وہ تخم جسم ہے ولہذا روز قیامت روحوں کا ارادہ روحوں کو واپس لوٹانا اسی جسم میں ہوگا نہ جسم دیگر میں بالائی زید اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا جس طرح کہ بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے کبھی ہےکل جوان بیماری میں گل کر اور سڑ کر کتنا حکیل رہ جاتا ہے پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا یونی روز قیامت کا عود ہے وہی گوشت اور وہی ہڈیاں کہ خاک ہو گئی یا راک ہو گئی ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں گے رب تعلیٰ انہیں جمع فرما کر اسے پہلی حید پہ لا کر انہیں پہلے اجزاء اصلیہ کے محفوظ ہیں ترکیب دے کر اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا اس کا نام حشر ہے عذاب و تنیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے اور یہ نہ سوچا جائے کہ اجزاء گل گئے سڑ گئے تو پھر ان کو واپس کیسے لٹایا جائے گا جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ یہ اجزا بنانے پر قادر ہے تو واپس لانا کیا بڑی بات ہے عقیدہ نمبر دس مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں ہو اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب و عذاب اسے پہنچے گا یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں بھی سوال و اذاب جو کچھ ہو پہنچے گا اکثر ہندو کرتے ہیں نا میت کو جلا دیتے ہیں اور جلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ مردہ ہماری یہ میت عذاب سے سوال جواب سے محفوظ ہو جائے گی یہ ان کی خام خیالی ہے مسئلہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام اور علماء دین اور شہدا اور حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر رکھا ہے اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ تعالیٰ زبل کی معاسیت نہ کی اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی یہاں پر وہ افراد بیان فرما رہا ہے وہ ہستیاں بیان کر رہا ہے کہ جن کے جسموں کو مٹی کھا نہیں سکتی جن کے جسم صحیح سلامت رہتے ہیں جو شخص انبیاء کرام رام علیہ السلام کی شان میں یہ خبیص کلمہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے جس طرح کہ تقویت المان کے اندر اسماعیل دلوی نے لکھا تو فرماتے ہیں یہ کہنے والا اور یہ عقیدہ رکھنے والا گمراہ بدین خبیص مرتقب توہین ہے